کیوں? بسم اللہ علام حضرت لط علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا حضرت لط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے نوجوانوں کی شکل کے اندر خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں جب آئے تو حضرت لوت علیہ السلام تھوڑے سے پریشان کہ میری قوم کو جب یہ پتا چلے گا کہ میرے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں جو خوبصورت نوجوان ہیں تو وہ میری قوم تو غلط قسم کے کاموں میں پڑی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے میرے مہمانوں کو بھی آ کر تکلیف پہنچی وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے قوم آگے دوڑتی دوڑتی ان کے پاس جب آئی قوم تو حضرت لط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں تم ان سے نکاح کر لو نکاح کر لو ان سے جو قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں پاکیزہ ہیں تو آگے سے قوم کہنے لگی آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو ہمارے لیے لڑکیوں کے اندر کیا ہوا ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں جب یہ ساری کی ساری بات ہوئی تو پھر اس وقت حضرت لط علیہ السلام کو تھوڑی سی اس چیز کی فکر ہوئی کیونکہ حضرت لوت علیہ السلام عراق کے باشندے تھے عراق کے رہنے والے تھے وہ آئے تھے یہاں پر سڈوم کی بستی جو تھی سدوم میں نے کل آپ کو بتایا تھا یہ فلسطین کا علاقہ جو جو جس کو اب اسرائیل کہا جاتا ہے بحر میت کے آس پاس رہتے تھے یہ سدوم کی جو بستیاں تھیں تو انہوں نے اس وقت کہا کہ کاش کے میرے لیے کوئی قوت ہوتی یا میرے لیے کوئی مضبوط سہارا ہوتا مضبوط سہارا ہوتا کہ میں اس کا سہارا پکڑ لیتا تو آج میں اپنے مہمانوں کو بچا سکتا تو اس پہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تو ان وہ ایسا کیوں کہہ گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انتہائی گبراہٹ میں تھے انتہائی گھبراہٹ میں تھے اور وہ یہی ڈر رہے تھے کہ کہیں میرے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس وجہ سے وہ ایسے کہ گئے اس وجہ سے ایسے کہ گئے گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا کہ ٹھیک ہے ورنہ انبیاء کو تو ہمیشہ اللہ تعالی پر ہی ایمان مضبوط ہوا کرتا ہے وہ صرف اور صرف گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا کہ گئے تھے اور یہ گھبراہٹ غیر اختیاری تھی اختیاری نہیں تھی غیر اختیاری تھی اس لیے ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت لط علیہ السلام نے ایسی بات کیوں کرگے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار ہم لوتن ہلکت کانا یعوی اویلا رکن شدید کہ وہ حضرت لط علیہ السلام اللہ تعالی رحم فرمائے حضرت لط علیہ السلام پر کہ وہ کسی مضبوط سہارے کی تلاش چاہتے تھے تو یہی مراد ہے کہ اصل میں غیر اختیاری طور پہ ان کی زبان سے ایسا لفظ نکل گیا غیر اختیاری طور پہ ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہیں تو اس وجہ سے سورہ بھوت کی اب جو اسی میں آئے دیکھیے رحمان تو حضرت لط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم کو لو ان نلی بکم قوتن, کاش کے میرے پاس ان کے مقابلے میں پر کوئی طاقت ہوتی لو ان نلی بکم قوتن, کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی قوت ہوتی او آوی آرا رکن شدید یا میں کسی مضبوط سہارے کی پنا لے سکتا مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا اگر میرا قبیلہ ہوتا تو وہ لوگ میری مدد کرتے یہاں پہ تو میں اکیلا ہوں تو پھر ان کے مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ خوف ان کو آیا جب یہ بات ہوئی تو فرشتوں نے اب کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں آپ گھبرائے نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اب آپ دیکھیے ان کا حشر کیا ہوتا ہے آپ نے راتوں رات یہاں سے نکل جانا ہے اور پیچھے مڑ کے کسی نے دیکھنا نہیں ہے آپ سارے نکل جائیں گے آپ کی بیوی جو ہے وہ رہ جائے گی یعنی بیوی پیچھے دیکھے گی اور بیوی ماری جائے گی تو تجیے پورا کا پورا وہ ہے آگے آ جائے گا اس میں دیکھیے گا لئی یسیلو لئی یسیلو وسلا یسیلو سے ٹھیک ہے نا لئی یسیلو یہ آگے نا لئی یسیلو جو سب پڑھنے والے ساتھی ٹھیک ہے نا یسیلو یسیلو یسیلا نے یسیلو نہ تھا نا یسیلو نہ تھا تجھے ہر پہ لن لگا تو کیا بن گیا نون ارابی گر گیا تو کیا بن گیا لئی یسیلو لئی یسیلا لئی یسیلا لئی یسیلو نا لسیلاسی لسلو جمع مذکر مزکر جہت جہت معلوم ٹھیک ہے نا بتا تاکید بلن ہے اس کے اندر سے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے لئ یسیلو فسری فصری کیا ہے اسرا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا اسراسر یسری اسران ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے عصری اس کا مطلب ہے کہ رات کے وقت چلنا یعنی رات کے وقت چلنا بکی تین منل رات کے ایک ٹکڑے کے اندر ٹھیک ہے یل آواز آ رہی ہے وائس اوکے اچھا یل تفت کا مطلب ہے کہ کسی طرف التفات نہ کیجیے گا التفات التفاط کا لفظ ہم بولتے ہیں نا کسی طرف دیکھیے گا نہیں بس سیدھے سیدھے چلتے جائیے گا مصیبہ مصیبہ کا مطلب ہے پہنچنا ٹھیک ہے نا مصیب و حقب مطلب پہنچنا اصاب یوسیب و صاب تو یہ ان موردہ ہوں موردا وادہ سے مراد کیا ہے وعدے کی وعدے کا وقت وعدے کا وقت وقت جو ہے یہ دیکھیے اب اس میں کو لو اب رشتوں نے لوت علیہ السلام سے کہا یا لو اے لوٹ اے لوٹ انسول و ان کا انسول ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں لئی یسیلو الحکا لسلو یسی الحکا یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے یہ کافر لوگ تم ہر سے لن لگ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے مستقبل ہو جاتا ہے ترجمہ کیسے کر رہا ہوں دیکھتے جائیے لین یسیلو الیک کا یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے نا کر سکیں گے فیوچر ہو گیا فیوچر بن گیا نا فصری بہلی کا بک ام من اللیل عصری بیاہلی کا اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ باسری نکل جاؤ بک مین رات کے کسی حصے میں لے کر بیاہلی کا اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جانا باہر تم یہاں سے نکل جاؤ ولا کم اہاد و منكم اور تم میں سے کوئی پیچھے مر کر بھی نہ دیکھے بال تفیت مین کم اہاد ایک بھیڑ کر نہ دیکھے اللم رات اللم رات کا ہاں مگر تمہاری بی بی بی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی یعنی تک مگر تمہاری بیوی بی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی ان نہ ما اصاب اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے ان نہ کہ بے شک کے اس کے اوپر مصیب اس کے اوپر آنے والی ہے وہ مصیبت ما اصابہ جو اور لوگوں پر آ رہی ہے تو ادہ ان نہ مو یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے معاہدہ ہوں کہ وعدے کا وقت وعدے کا وقت کب ہے یعنی عذاب کا وقت صبح کا وقت ان کے لیے مقرر ہے صبح کے ان کا عذاب آنے والا ہے علیہ سا صبح کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آگی علیہ سے صبح بھی کیا صبح بالکل قریب نہیں آگی یعنی اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ان کا بس عذاب آنے والا ہے بالکل ان کے اوپر ٹھیک ہے آگے جو ہے نا پھر کیا ہوا قوم کے ساتھ میں نے بتایا تھا کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ فرشتوں نے اٹھایا نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا اور اوپر والے کو نیچے کر دیا جیسے ہوتا ہے نا چیز کو اٹھاتے ہیں اور آپ اٹھا کے زور سے نیچے مارتے ہیں ہوتا ہے نا جیسے کسی چیز کو ہم اٹھاتے ہیں جیسے کہ آپ یوں کریں کہ جیسے کہ کوئی ایک کوئی جیسے کہ روٹی ہے روٹی جو کرتے ہیں تو آپ نیچے سے ہاتھ ڈالا اور اس روٹی کو اوپر اوپر سے کے جب ڈالتے ہیں تو نیچے والا حصہ اوپر ہو جاتا ہے اور اوپر والا حصہ نیچے چلا جاتا ہے تو ایسے میں فرشتوں نے کیا زمین کو نیچے سے اٹھایا اٹھا کے اوپر لے کر گئے اور نیچے زور سے مارا جو زور سے مارا اوپر سے پھر ان کے اوپر پکی مٹی جو تھی نا پکی مٹی یعنی یہ سمجھے کہ پتھر اوپر سے پتھر مارے ان کے اوپر موٹے پتھر قسم کے وہ ان کے اوپر مارے ٹھیک ہے تہ بتے قسم کے بڑے اوپر سے ان کے اوپر وہ مارا اور یوں تھے کہ ہر پتھر کے اوپر آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کہ نشان لگا ہوا ہے کہ فلاں بندے کو لگنا ہے اس کہتے نا کہ ہر بندے کا نشانہ وہ تھا کہ یہ پتھر فلاں کو لگنا ہے جا کے تو اس طریقے سے کیا گیا تھا کیونکہ یہ لوگ کیا تھے ظالم لوگ تھے ظالم لوگ سے تو اللہ نے اس طریقے سے تباہ و برباد کیا ان کو تو اب دیکھیے پلم امرونا پلم امرونا پھر جب ہمارا حکم آ گیا جالنا جالنا ہم نے کر دیا ہم نے کر دیا آ لیا ساف علا جالنا آ کہتے ہیں اوپر والا سافل کہتے ہیں نیچے تو ہم نے کر دیا اوپر والے کو نیچے اوپر والے کو نیچا کر دیا یعنی اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا وہ ترنا الیحا ہتم سے جیل ترنا اور ہم نے برسائے علیحا اس بستی پر ان پر برسائے یعنی حجاراتم من سے پکی مٹی کے پکی مٹی یعنی پتھر جو ہے ہجارتمن سے جھیل پکی مٹی کی جو گولیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں بہت سارے جیسے کہ ہم مٹی کو پکا لیتے ہیں جیسے کہ اینٹیں آپ جو سمجھیں گے کچی ہوتی ہے کو جب پکا لیا جاتا ہے تو وہ پک جاتی ہے تو ہم نے برسائے उस पर ठीक ہے نا الحا ہجارتم مینس جیل موت کی ان پر پکی مٹی کے تہ بت بت پتھر برسائے منسوخ ٹھیک ہے نا تہ بت یعنی ایک کے اوپر تہ بنی ہوئی ہوتی ہے دوسری چیز ہم سینڈوچ کر دیتے نا سینڈوچ لیے کیا ہوتا ہے ایک کے اوپر دوسری چیز تیسری چیز چوتھی چیز تو ہم نے اس طریقے سے پتھر تہ بت ان کے اوپر ہم نے پکی مٹی کے پتھر برسائے ان کے اوپر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا مس متن ان در ربی کا جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے مس نشان لگے ہوئے ٹھیک ہے نا نشان لگے ہوئے تھے ان دار تمہارے رب کی طرف سے تمہارے رب میں اس پہ نشان لگائے ہوئے تھے کہ بھائی ان کو لگنے ہیں جا کر اور ان میں سے لوک علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی اس, اس, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو پتھر لگا وہ بھی ڈھیر ڈھیر ہو گئی جانے لگی تھی ساتھ لیکن جب پیچھے آوازیں اس کو آئی نا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس نے کہا کہ میں پیچھے مڑ کے ان کو کہا گیا تھا کہ بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس کو پتھر لگا وہ بھی دباؤ برباد ہوئی وما مین ضوالمین اور یہ بستی اور یہ بستی ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے وما یا مین ضوالمین بہ بستی ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا نا آپ کو ارض کی تھی مکہ والوں سے دور نہیں ہے مکہ اور فلسطین مکہ اور فلسطین نہیں بنتے ہیں یہ سارا عرب کا علاقہ تو یہ جو بستی ہے یہ مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نافیشن مکہ والے دو سفر کیا کرتے تھے نا میں نے آپ کے سامنے رکھی رکھے میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں ایک گرمیوں کا سفر ہوا کرتا تھا ایک سردیوں کا سفر ہوا کرتا تھا گرمیوں کا سفر وہ کہاں کرتے تھے فلسطین کے علاقوں کی طرف کیا کرتے تھے دوہرے ابیس کی طرف میڈیٹرین سی جو ہے وہاں کی طرف سفر کیا کرتے تھے تو تمہارے دور تو نہیں ہے تم جاتے اور ان علاقوں سے گزرتے اور بحر میت کے پاس سے گزرتے ظہری بات ہے اس نسیم کا علاقہ تھا نا تو بحر میت کے پاس سے گزرتے ہیں ان سے زیادہ کوئی دور تو نہیں ہے تو تو یہ اس جگہ سے جا سکتے ہیں تو اس لیے مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو کہ پہلے کیسے کس طریقے سے عذاب آ چکے ہیں یہ یہاں تک اتنی بات بھی ختم ہو گئی اب نیا قصہ شروع ہونے لگا میں نے آپ کو سامنے ارض کی تھی کہ پانچ قسم کی بیماریوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کون کون سی شرک حضرت نو, نو علیہ السلام کی قوم کے اندر جو سب سے پہلے آئی دوسری طاقت پہ گھومنڈ قوم آت عقل پہ گھمنڈ قومی سمود جنسی بے رائے روی جنسی بے رائے روی کون آگے قومی لوت اور پیسے کی محبت ناپتول میں کمی دھوکہ بازی یہ بھی عام بیماری بڑی بیماری ہے جو عام طور پر دنیا میں پائی جاتی ہے یہ کس میں تھی قوم شعیب قوم شعیب تو اب حضرت شعیب اسلام کی قوم کا ذکر ہونے لگا ہے مدھین کی مدین سمجھیے گا آج کل کے نقشے کے اندر سعودیہ کے بالکل آپ اوپر کی طرف جب چلے جائیں نا بالکل نارتھ میں جب جاتے ہیں سعودیہ کے بالکل نارتھ کے اندر ٹھیک ہے اس سے اوپر جو فلسطین کا علاقہ وغیرہ شروع ہوتا ہے سارا کچھ تو یہ مدین کا علاقہ بالکل اس سائیڈ کے اوپر تھا سعودیہ کے اندر ہی آج کل بھی سعودیہ میں شمار ہوتا ہے وہ علاقہ سعودیہ کے اندر ہے لیکن نارتھ کے اندر ہے اوپر کی طرف فلسطین کے قریب ہی ٹھیک ہے تو یہ مدین کے اندر بھیجا گیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے اندر کیا تھی ناپ تول میں کمی کرنا ناپتول میں کمی کیا کرتے تھے تو حضرت شہید الاسلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تم کیوں ایسا کام کرتے ہو لیکن قوم نہ مانی اور قوم نے پھر پوری کہ اچھا آپ کی نماز آپ کو یہ کہ آپ ہمیں روک السلام علیکم سلام، وائس اوکے جی تو قوم نے کہا کہ بھئی آپ کی نماز آپ کو ایسے کہتی ہے کہ بھئی یہ کام کرو جیسے کہ آج کل لوگوں کا کانسیپٹ ہے نماز روزہ کر لیا کرو باقی کاروبار جیسے کرنے کرتے رہو شادی جیسے کرنی ہے کرتے رہو اور جو مرضی کرنے جو دل میں آئے ویسے چلو بس نماز روزہ وغیرہ کر لیا کرو زیادہ دین پہ بہت زیادہ زخمی ہونا چاہیے بہت سختی ہونا چاہیے وہ کہتے <سؤال> آج کل یہ کہا جاتا ہے کسی کو کہنا کہ جی اس طرح مکمل نہیں نہیں نہیں زیادہ نہیں چلنا چاہیے جی بہت زیادہ نہیں سختی کرنی چاہیے آج کل کی اس طرح کی باتیں چلتی ہیں یہ <سؤال> دیکھ <سؤال> لیں کہ یہ قوم وہ کام کر رہی ہے حضرت شو کے ساتھ جو آج کل کے ماڈرن طبقہ یہ باتیں کرتا ہے بھئی بس ٹھیک ہے نا تم نماز پڑھ لیا کرو نا نماز روزہ کیا کرو باقی ٹھیک ہے چلنے جیسے کام چل مولویوں کو کیا دنیا کے کاروبار کیا ہوتے ہیں دنیا چلتی ہے مولویوں کو کیا یہ جو ہے اور پھر وہی والی بات کیا جب علماء کہتے ہیں ان کو کہ کاروبار اس طرح کریں وہ کہتے ہیں ان کو کیا کاروبار ہم جیسے مرضی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں شادی ہم جیسی مرضی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں میں کل ہی کی بات ہے میں دارالختار میں تھا تو کل یہ پرسوں کی بلکہ بات ہے مجھے فون آیا ایک خاتون کا فون آیا تو وہاں پر تو وہ کہنے لگے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے حافظہ ہے میں ان کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں تو مولوی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سفر کے آخری دنوں میں میں شادی کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں سفر کے آخری دنوں میں تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ جو کرنے والے تھے یہ جو تھے میں نے کہا کہ آپ جو ہے مثلاً شادی کے حوالے سے کیا پوچھے گا کہ نہیں یہ سفر کیا مہینہ ہے سفر کا مہینہ ہے پھر پہلے محرم, محرم ہے پھر سفر آ جائے گا تو کیا میں شادی اس کر سکتی ہوں سفر کا مہینہ میں نے کہا حدیث میں تو باقاعدہ آیا والا سفر سفر کی منحوشیت کے بارے میں تو خود فرمایا ہے کہ بھئی یہ نہ سمجھو کہ سفر منہوس ہے تو کہنے لگی نہیں اصل میں بات یہ ہے میری ایک ہی بیٹی ہے حافظ, حافظہ ہے اور جو لڑکا ہے نا وہ بھی ایک ہی ہے لڑکا بھی ایک ہی ہے تو شادی ہم بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہ رہے ہیں شادی ہم بڑی دھوم دھام سے کر رہے ہیں تو بس یہ بتائیے کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی وہ تو نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی خطرہ تو نہیں ہے تو میں نے کہا کہ شادی دھوم دھام سے کہتی نہیں میری ایک ہی بیٹی ہے ان کا بھی ایک ہی بیٹا ہے میں نے کہا آپ سفر کے مہینے کے بارے میں تو پوچھ رہی ہیں کہ سفر کی وجہ سے کوئی موسیقی تو نہیں آئے گی آپ نے یہ مجھ نہیں پوچھا کہ شادی ہم دھوم دھام سے کریں گے ڈھول ڈھمکے کریں گے اس کی وجہ سے کہیں بے برکتی تو نہیں آئے گی میں نے کہا آپ یہ نہیں پوچھ رہی آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ سفر کی وجہ سے کوئی بے برکتی نہیں آئے گی تو کیا کریں جی ایک ہی وہ شادی تو کرنی ہے نا دل کے ارمان نکالنے ہیں تو لوگوں نے آج کل یہی ایک سمجھ لی ہے کہ تھوڑا سا کہیں خطرہ ہو کسی جگہ سفر سے ویسے ہی لوگ گھبراتے ہیں تو سفر کے مہینے کی ہوتی ہے تو کہنے لگیں کہ جی اس کو گھبراہٹ ہے لیکن اس بات پہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کہ ہم جو شادی کرنے لگے ہیں شریر کے مطابق بھی ہے یا شریر کے بالکل مخالف ہوگی پھر ہم کہتے ہیں جی بے برکتی آگے بے برکتی آگی زندگی کا آغاز ہی جس طریقے سے کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو سوچے اس میں کیا برکت آئے زندگی کا آغاز جس طریقے سے کیا جا رہا ہے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کیا تھا کہ ابھی یہ بات نہیں ہے لیکن یہ صرف اس بات کے اوپر آگے کیونکہ ہم آس پاس اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھنا ہے لوگوں نے صرف یہی یہ ہوتا ہے شادی کرتے ہیں لاکھوں روپیہ لگا کے سب کچھ وہ کر کے صرف اور صرف یہ سن جاتا ہے کہ مولوی سے صرف کیا کرنا ہے مولوی نے صرف نکاح پڑھانا ہے بس مولوی کو بلایا نکاح پڑھایا مولوی صاحب کو فیس دی اور کہا کہ مولوی صاحب آپ کا کام ختم ہو چکے اب آپ جائیں آپ نے جتنا کام کرنا تھا نا آپ نے کر لیا باقی اب ہم نے خود کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے پھر باقی جس طرح بھی ہوگا ڈانس ہوں گے مہندیاں ہوں گی جس طرح کی اٹن لگیں گے لڑکے لڑکیاں اکٹھے گانے گائیں گے ڈانس کریں گے اس میں مولوی صاحب سے کوئی بات پوچھنی نہیں ہے بس مولوی صاحب کا کام اتنا ہی تھا پھر خدا نخصہ اگر رشتہ چلتا نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا اس دن بھی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک خاتون آئی ان کی بیٹی کا مسافر کر ہیں تین دن صرف بیٹی جو ہے وہ خامن کے گھر میں رہی تین دن اس کے بعد وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور لڑکا جو ہے وہ امریکہ میں چلا گیا بھاگ گیا یہاں سے تین دن صرف بیٹی اس کے گھر رہی اور وہ چھوڑ کے چلے گئے تو اب وہ یہی جوڑنا تھا کہ جی کیا کریں تو بعد میں ان کو خیال آتا ہے کہ جی اب بے برکتی ہوگی فلاں ہو گیا تو شادی کا جو اتنی زندگی کا آغاز شروع کیا جا رہا ہے جب دین کے خلاف چلیں گے تو اس میں برکت کیسے آ سکتی ہے سمجھ رہے ہیں یہی اب سارا وہ چلیے گا آپ یہ دیکھیے گا یہ قومی شعیب کی جو ہے اور اپنے اوپر انتباہ کیجیے گا ایک اور چیز جس کے بارے میں یہ بتاتا چلو اس کو ہمارے یہاں نہیں سمجھا تھا ہم سمجھتے ہیں ناپتل میں کمی صرف اور صرف وہ بندہ کرتا ہے کہ جو بازار میں بیٹھا وہ دکان پہ ناپ تول کر رہا ہے دودھ لینے گئے تو وہ تھوڑی بہت کمی کر دے گا دال لینے گئے تو تھوڑی بہت کمی کر دے ہم نے ناپتل کو صرف دکاندار کے ساتھ بند کر دی ہے ناپتول کا تعلق دکاندار کے ساتھ کس نے کہہ دیا کہ صرف ناپتل کا دکاندار کے ساتھ تعلق ہے ناپتول تو ہر ایک کے ساتھ ہے میں سمجھے آٹھ گھنٹے کی نوکری کرتا ہوں آٹھ گھنٹے کی تنخواہ میں لیتا ہوں کام میں جا کے چار گھنٹے کرتا ہوں چار گھنٹے بیٹھ کے میں فیس بک استعمال کرتا ہوں تو میرے لیے چار گھنٹے کی نوکری جو ہے وہ تنخواہ لینا جائز ہے جائز نہیں ہے یا میں جاتا ہی نہیں ہوں میں جا کے حاضری لگا لیتا ہوں بعد میں ایک مسئلہ ابھی کچھ چند دن کی بات ہے یہ آیا تھا کہ ایک گورنمنٹ کے ٹیچر تھے ریٹائر ہو گئے اب ان کو کچھ دین کے ساتھ کچھ لگا تبلیغی جماعت میں جانے لگے کچھ ان کو خیال پیدا ہوا کہ میں نے تو یہ کام تو میرے پاس آئے وہ استفتار لائے تھے کہ جی فتویٰ دیجئے اس بات کے اوپر کہ میں نے اس طرح نوکری کرتا رہا نوکری میں نے یہ کی کہ میں جاتا ہی نہیں تھا میں صرف حاضری لگوا لیا کرتا تھا اپنی تو میں نے جو تنخواہ لیتا رہا اس تنخواہ کا میں کیا کروں اس تنخواہ کا میں کیا کروں جو آدمی یہ بھی بندہ ناپتول میں کمی کرنے والا ہے یہ بندہ بھی ناپتول میں کمی کر رہا ہے تنخواہ لینے والا بھی کسی کو بھی جس کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا تو وہ ناپتول میں کمی کرنے والا ہے اور وہ اس میں شامل متفقین تیسرے پہرے میں آئے نا ہلاکت ہے ناپتول میں کمی کرنے والوں کے لیے جب لوگوں سے کیل کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اپنا ایسا پورا دو برسہ دو جب ہیں تو ہم کو کیا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تو ایسے ہی یہ ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کو صرف دکانداروں کے ساتھ نہ بند کیجیے کہ دکانداروں کے اندر جو ہے ناپتول میں اور یہ یاد رکھیے گا جس قوم کے اندر ناب تول کے اندر کمی آیا کرتی ہے وہاں پر کہہ کرتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر کہہ کرایا کرتے ہیں اور آپ اس ملک کے اندر حالات دیکھ لیجیے کہ اندر کیا ہوا ناب تول کی کمی آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا قہد پیدا کر دیا ٹھیک ہے نا ہر چیز کا کہت بجلی بجلی کا کہت نہیں ہے یہ کھانے چیزوں کے ساتھ کس نے کہہ دیا آپ کو کھانے کی چیزوں کے ساتھ صرف کہت ہے بجلی کا کہت نہیں ہے نو فیصد پاکستان جو ہے بجلی چوری کر رہا ہے اب کہت آ گیا پانی کی چوری ہے گیس کی چوری ہے دیکھ حالات کیا بن گئے باقی چیزوں میں چوری ہے تو جس جگہ کے اوپر ناپ تول میں کمی آتی ہے گڑبڑ آیا کرتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر قحط کو مسلط کیا کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگ ترسا کرتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے جی نفس کی چیزوں پر نہ جائے استعمال بھی آئے گا نا آفس کی اگر آفس نے آپ کو گاڑی دی سرکاری کام کے لیے دی ہوئی ہے آپ سرکاری کام کی بجائے آپ اپنے انڈیویجل اس پہ کام لیتے ہیں اگر تو گورنمنٹ نے آپ کو جب دی ہے ٹھیک ہے پھر تو آپ گاڑی کو استعمال کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ انڈیویژلی بھی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے بعض دفعہ گورنمنٹ دیتی ہے جی آپ کو ٹیلی فون لگا کے دیتی ہے وہ ٹیلی فون صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سرکاری کاموں کے لیے استعمال کریں گے آپ اپنا ذاتی فون کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کے اندر یہ بھی وہ ہے ناجائز استعمال ہے کاغذ ہے پین ہے جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ پین اپنے گھر میں آ استعمال کرتے ہیں اگر اپنے کاموں کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ سارا دین ہے یہ ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا اور ٹھیک ہے ہاں لیکچر میں پرکسی جو لگاتے ہیں یہ گما ہے نا دھوکا بازی ٹیچر کو پرکسی جو لگاتے ہیں یہ ٹیچر کو دھوکہ دینا ہے ٹیچر اس نے کہا کہ جی تو تو یہ پرزینٹ کیا ہے جو بولتا ہے تو یہ بھی وہ پرکسی جو لگاتے ہیں یہ غلط بات ہے ٹھیک نہیں ہے نکل کرانا پیپروں کا نقل کرانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے دھوکہ بازی ہے ٹیچر پیپر چیک کرے اس کے اندر کسی کو پیپر دیتا ہے وہ بھی غلط بات ہے اگر کرنا ہے تو ٹھیک ہے سب کو دو جیسے میری طبیعت ہے کہ میں ہر ایک کو جو سو سو نمبر دے دیتا ہوں ہر ایک کو سو نبے پچانوے سو سو نمبر کھلے کھلے چلو جی جس کو بھی دینی ہے تو سب کو اچھے نمبر دو کسی کے ساتھ وہ نہیں لیکن اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو پھر آپ پورے ہرے کے ساتھ پورا کا پورا وہ رکھیے ٹھیک ہے جی اچھا یہ آپ دیکھ لیجئے قوم شعیب کی جو ہے بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ تو مدین کی طرف گئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ناپ توڑ میں جو ہے نا کمی نہ کرنا ٹھیک ہے اور تم لوگ بڑے اللہ تعالیٰ نے تم پر وسط رکھی ہوئی ہے وسف ہے تمہارے اندر سب کچھ موجود ہے پھر تم اسے کام کرو گے تو پھر تمہارے لیے یہ بڑا خطرناک عذاب آ سکتا ہے اب وہ دیکھیے اس کے اندر نمبر ایٹی فور آ گئی نمبر ایٹی فور یہاں سے آٹھواں رکو شروع ہو رہا ہے نصف کے بعد مدینا اور مدین کی طرف اور مدین کی طرف اخام شاعب ہم نے شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا ان کے بھائی مدین والوں کے بھائی حضرت سلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا ٹھیک ہے حضرت شعیب السلام نے کہا یا قومی وہ بات ہے یا قومی اے میری قوم او بدم او بدم اللہ, اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہ روح اس کے سوا تمہارا کوئی محبود نہیں ہے اس کے سوا تمہارا کوئی محبوب نہیں ہے پہلی دعوت نبی کی غیر کو نکالنے کی دعوت ہوا کرتی ہے غیر کو نکالنے کی لا الہ لاحا لا الہ ہوتی ہے سب کو نکالنے کی تو اللہ کے لڑا کسی کی عبادت نہ کرنا کوئی محبود ہی نہیں ہے ولاپن کسول مکھیا ولا پن کسول مکھیا ولمیزانا اور ناپ توڑنے کمی مت کرو ٹھیک ہے نا کیل کیل जो करना होता है نا کیل مکیال اور میزان یہ دونوں دو کا مطلب ایک ہی آتا है ٹھیک ہے نا کیل کرنا ہوتا ہے ناپنا کیل کسے کہتے ہیں ناپنے کو اور میزان تولنے کو ٹھیک ہے تو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ناپتول ناپتول کا استعمال کرتے ہیں نا اردو میں تو کیل کرنا کیل آپ یوں سمجھیں کیل کیل بھی کیا جاتا تھا جیسے کہ گندم کو ناپا جاتا تھا جیسے کہ آج کل لیٹر لیٹر ہم استعمال کرتے ہیں دو, کتنے ایک لیٹر دودھ دے دو, دو لیٹر دودھ دے دو ٹھیک ہے کسی کو ایک ایک آپ یہ سمجھیں کہ کسی کپ کے اندر جو ہے نا آپ وہ کرنا ناپنا تو یہ سب کیا کہتے ہیں کیل کرنا اور میزان میزان تازو کو کہتے ہیں میزان آپ نے یہ سوچنا ہوگا میزان ٹھیک ہے نا یہ ترازو لا تن کسول مکھیا میزان ناپ تول میں کمی مت کیا کرو تن کسور سے مراد ہے کہ کمی لا تن کسو کمی نہ کرو بخرین میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ہو اور مج مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا محیط کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیرنے والی چیز ٹھیک ہے نا احاطہ کر لینا ہم کہتے ہیں نا سراؤنڈ سراؤنڈ کر لینا کسی محیط چاروں طرف سے گھیرنے والا اخاف اور مجھے خوف ہے تم پر عذاب اور یوم محیط ایک ایسے دن کا ایسے دن کے عذاب کا جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا ٹھیک ہے بڑا زخیز علاقہ تھا مدین کا علاقہ یاد رکھیے گا مدین کا علاقہ بڑا زخیز تھا بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے ٹھیک ہے اب جب تم اتنے خوشحال ہو پھر بھی تم جو ہے تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے دھوکہ بازیوں کی جیسے ہوتا ہے نا آج کل بھی لوگ ہوتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے ایک سرکاری ادارے کے آفیسر تو وہ کہنے لگے یعنی کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اتنا کما چکا ہوں اتنا کما چکا ہوں کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو خرچ کہاں کروں گا اتنا کما چکا ہوں یعنی حرام اتنا کھا چکا ہوں کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خرچ کے کروں گا تو اللہ نے ویسی خوشحالی دی ہوئی تھی اتنا دیا ہوا تھا پھر بھی وہ جو ہے نا تو ہمیں کمی کی طرف جا رہے تھے یا قومی اے میری قوم کے لوگو اے میری قوم یافو کا مطلب ہے یہ وفا یفی سے آتا ہے نا وفا پورا کرنا وفا یفی جو آئے گا یوفی تھا اصل میں تو اوفو ارفو اوف آئے گا یہ بڑے فال سے چلا جائے گا پھر اس میں تو اوفو اوفو مکیالا ناپ اوفل پورا پورا کیا کرو اور فو پورا کیا کرو مکیالا والمیزان یعنی ناپ اور تو بالکست یعنی انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ کیا کرو ولا تب ولا تب خس ناسا اشیا ولا تب خس اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو تب خسو لا تب خسو گٹا کر نہ دیا کرو ولا تب خسو ناسا اشیا اور لوگوں کو ان کی چیزیں گٹا کر نہ دیا کروا مف صدی اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو تاسو مطلب مت لاتا سو مت پھرو تو مسرا کے اندر مخصد فساد پھیلاتے یہ کام نہ کرو ٹھیک ہے کسی جگہ بھی ڈنڈے نہیں مارنی یاد رکھیں بتا بتا ہے نا اس لیے اللہ نے کیا کہ اشیا ہوں لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کرنا دیا کرو ہر چیز آ ہے ہر چیز آ ہے کسی جگہ کے اوپر ہر بندے کا حق اس کو پورا پورا ادا کریں چاہے جائیداد کا حق ہے کسی چیز کا بھی حق ہے پورا کا پورا ادا کر دیجئے پورا کا پورا ادا کر دیجیے اور زمین میں مت اللہ نے اس لیے پورے پورے لوگوں کی چیزیں پورے کمی نہ کرنا اس کے اندر ایک میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا ایک دانے کا ذکر کیا علامہ شامی رحم اللہ نے شامی جو فتح کی بڑی مشہور جو کتاب ہے ایک دانک جس کو علماء نے کہا کہ تین پیسے کے برابر جس نے تین پیسے کے برابر بھی کسی کا ناحق کھا لیا تین پیسے بھی سات سو مقبول نمازیں اس بندے کی اس کے کھاتے میں چلی گئی سات سو مقبول نمازیں تو کسی کا حق اگر مار کے کھائیں گے ایک زمین ایک بالش زمین قبضہ کر لی لوگ کر لیتے ہیں زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں آج کل تو بڑا آسان کام ہے ایک بالش زمین ٹھیک ہے تو بالش اگر زمین کر لی تو حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا ساتوں زمینوں کا توک ساتوں زمینوں کا وزن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا کیوں تم نے دنیا کے اندر ایک بالش زمین کسی کی ناحک کھائی تھی دیکھ لیں نو فیصد پاکستان یہ گڑبڑ کر رہے اس وقت بہنوں گراہک کھا رہے ہیں دوسروں کا وہ لوگوں کی زمینیں قبضہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اپنی زمین تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں اپنی زمین تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں ناجائز کسی کی جا کے زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں باقاعدہ گوشت بنے ہوئے جا کے قبضہ کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر پورا کا پورا ایک وہ بتایا گیا اب ہوا کیا یہ کام یہ بھی کیا کرتے تھے یہ ایک تو تھا کہ ناپ میں کمی کرتے تھے ٹھیک ہے ناپ میں کمی تھی دوسرا کام یہ تھا کہ ان کی قوم کے بعض افراد نے راستے کے اندر چیک پوسٹ نہیں ہوتی جیسے چوکیاں لگا لینا چیک پوسٹ لگا کے ڈالے تھے مسافروں سے زبردستی ٹیکس وصول کیا کرتے تھے ٹھیک ہے ڈاکے والے ڈالا کرتے تھے ان کے پر ٹیکس وصول کیا کرتے تھے یہ جو ہے یہ یہ بھی ان کے کام تھے اس قسم کے بھی حرکتیں کیا کرتے تھے تو زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام نہ کیا کرو لوگوں کی جائیدادوں پہ ڈاکے نہ ڈالا کرو ان سے ناجائز ٹیکس نہ وصول کیا کرو جیسا کہ آج کل کلوری آپ سنتے رہتے ہوں گے کراچی کے حوالے سے کراچی کے اندر بھتاخوری جو ہے وہ عام ہے وہ لیتے ہیں جا کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنا حصہ دو ہمیں اتنا حصہ دو تو یہ ان کا بھی یہ کام تھے اس طریقے سے ٹیکس وصول کرتے تھے تو اس وجہ سے یہاں پہ ان کو بتا دیا گیا اور پھر جب ان کو منع کیا گیا وہی سرمایہ دارانہ ذہنیت جو آج کل کی ذہنیت ہے وہ مولویوں مولویوں کا کیا کام ہے ان کے ساتھ کاروبار فلان گئے مولوی کیا جانے وہ بھی اب جب ان کو کہا جائے گا آگے یہ چیز ٹھیک ہے تو وہ کہیں گے کہ بھائی تم لوگ کیا کرو زمین ہماری ہے ہم جیسے چاہیں گے ہم کریں گے کاروبار کریں گے تم لوگ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے ٹھیک ہے اصل ملکیت کس کی اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ کی ہے ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے احکام بھی دیے اس چیز کے متعلق جب احکام دیے تو اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو چلنا ہوگا ٹھیک ہے جو وہ پابندیاں لگانا چاہے وہ پابندیاں لگا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہم چاہیں گے جیسا کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہوتی ہے نا کیپٹلزم آپ نام سنا ہوگا एक ایک کیپٹلزم ہوتا ہے ایک سوشلزم ہوتا ہے کیپٹلزم یہ کہتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ لیس ایک چیز ہوتی ہے کیپٹلزم کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی حکومت کچھ بھی نہ وہ کرے دخل اندازی نہ کرے بھائی میں مالک ہوں وہ چیز کا میں جو اپنی جس طرح مرضی کمانا چاہوں جو مرضی کرنا چاہوں حکومت مجھے روک نہیں سکتی ہے میں اگر ماض اللہ میں اگر ڈس کا کلب کھولنا چاہوں میں کھول سکتا ہوں میں اگر نوزود شراب بیچنا چاہوں میں بیچ سکتا ہوں حکومت کا اس سے کیا کام دین کا اس سے کیا کام مجھے کیوں روکتی ہے میں اگر سینما کھولنا چاہوں تو یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے ٹھیک ہے نا تو آج کل یہ کام کیا جاتا ہے وہ کہتے ہے جی ہم سینما کھولنا چاہتے ہیں تو یہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے ہم سینا ہم سیڑھیاں بیچیں ہم گندی تصویریں بیچیں جو مرضی کریں ان کا کیا تعلق ہے یہ کام وہ اب یہ کرنے لگے ہیں یہ اس لیے بتایا جا رہا ہوتا ہے نا پانچ بیماریاں یہ امت کے اندر پائی جائیں گی پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ہر جگہ پہ بیماریاں پائی جا رہی ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس لیے یہ کیپیٹلزم ذہنیت ہے کیپیٹلزم اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں کیپیٹلزم کو اس کو کوئی خاص ایک نام ہوتا ہے اردو کے اندر اس کو دولت کی ایک سوشلزم ہے نا سوشلزم ہے ایک کیپیٹلزم ہے جیسے کہ سوشلزم روس وغیرہ میں رہا ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے میں کیپیٹلزم وغیرہ جو یورپ وغیرہ امریکہ وغیرہ پاکستان بھی اکانمی تقریبا کیپٹلزم پہ چلتی ہے کہ جس طرح مرضی ہر ایک بندے کے اختیار ہے جیسے مرضی پیسہ کمانا چاہے کما سکتا ہے سنیما کھلے فلمیں بیچے جس طرح چاہے ٹھیک ہے نا سرمایہ داران ہاں سرمایہ داران جو کہتے کیپیٹلزم کو سرمایہ داران ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اب دیکھیے یہ ان کی بات میں نے آپ کو سامنے رکھی ہے اس کو دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج کا جو ذہنیت ہے وہ کیا کہتی ہے نمبر تھا انہوں نے کہا کہ زمین میں فساد مت پھیلاتے پھر ڈاکے نہ ڈالو کیوکیاں نہ بناؤ بکیت اللہ خیر الحکم بکیت اللہ خیر الحق ان کن تم مومنین اگر تم میری بات مانو ٹھیک ہے تو جو کچھ اللہ کا دیا بک ہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے ان کن تم مومنین اگر تم میری بات مان لوگے نا اگر تم مومین بن جاؤ گے بات مان لوگے گے اللہ خیر الحق تو جو چیز بن جائے گی نا تمہارے پاس وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے یعنی وہ برکت والی چیز ہے وہ برکت والی چیز ہے حلال حلال ہوتا ہے لیکن برکت والا ہوتا ہے حرام بظاہر زیادہ ہوتا ہے لیکن بے برکت ہی والا ہوا کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بکی اللہ خیر القمے گا نا وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا ان کو مومن کہ تم میری بات مان لوگے گے وما انا علیکم بھی حفیث. میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوں کہ میں تمہیں ہر کان کان سے وہ کروں گا میرا کام ہے بات کو پہنچا دینا میں زبردستی سے تم سے نہیں منوا سکتا ہوں ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کہنے لگے وہ کہنے لگے یا شعیب ی شعیب اے شعیب اصلا تو کا تام روکا کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے انت روکا ما یا بدو آئے ہم انہیں چھوڑ دیں انت رکا ہم چھوڑ دیں ما یا بدو کہ جن کے ہمارے ابا داد جن کی عبادت کرتے آئے ہم بھتوں کی پوجے چھوڑ دیں او انا فالا فی او انا ماں نشا اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی کریں او ان پلا یا کریں پھی ہم وا لینا اپنے مالو ماں جو کچھ ہم چاہیں تو تمہاری میں کہتی ہے کہ یہ کام ہم جو تمہاری نماز تمہیں کہتی ہے کہ بھئی ایسا کرو کہ اپنے جو جن کے تمہارے باور داد عباد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو اور اسی طرح اپنے مالوں میں ایسے نہ کرو جیسے تم کر رہے ہو بھئی ہم ہم تو جو چاہیں گے گے کریں ان کو اسی چیز ڈال دیا حلیم اور رشید باقی تم تو بڑی عقل تم تو بڑے مند نیک چلن آدمی ہو ان نکا بے شک لن تل حلیم و تم تو حلیم ہو بردبار بار آدمی ہو رشید بر عقلمند آدمی ہو سمجھدار آدمی ہو تم کیا کہہ رہے ہو اب بات ہے نا ان کے ڈائریکٹ ان پہ حملہ تھا ڈائریکٹ حملہ تھا بھائی اللہ کی سیوا کسی کی عبادت نہ کرو کاروبار صحیح طریقے سے کرو جب تک جو میں آپ کو کہوں گا نا سو نوافل پڑھ لیا کریں بیس نوافل دن میں پڑھا کریں اتنا ذکر کیا کریں آپ کہیں گے بہت اچھا آدمی بہت نیک باتیں کرتا ہے وہ اپنے ایک باتیں کرتا ہے میں آپ کو کہوں گا نا بھائی آپ کاروبار اس طریقے سے کرتے ہیں یہ سارا آپ حرام کھا رہے ہیں آپ مجھے چار گالیاں سنائیں گے آپ کہیں گے آگے اس طرح کی باتیں کرنے والا تو یہ چیزیں یہی وہ کام وہ آپ بھی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے اس قسم کی بات کی اب آگے جو وہ بات ہوگی وہ پھر ہم ان کل کریں گے ایٹی نمبر آئی جو ہے ٹھیک ہے وہ اس کو بتائیں گے کہ بھئی دیکھو کیا چیز تم لوگ یہ جی کر رہے ہو اس کا اثر کیا ہوگا یہ سورہ حوت ایسی ہے کہ اس میں دیکھیں ساری وہ بیماریاں سب ذکر ہو گئی ہیں ٹھیک ہے نا جو میں نے آپ کو بتائی تھی پانچ بیماریاں آپ یہ پورا قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پانچ بیماریوں کا ایک اور چلے گا ٹھیک ہے اور سورہ حوت کے اندر یہ سب جمع ہیں کہ وہ اکٹھی ایک ہی جگہ جمع کی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے جی اب نکال لیجیے